وقف وسلام تو وسلام سہی ہے دل سل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عمرهم ورضوا عنهم وأعد لهم جناتهم تجري تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سدر سو بجن کری مل میم گت جو سلو نلیا ہلدی نلو وسلموا تسلی سلادو سلا معلیا سی یار سولا آلکا وسابکیا سی یا بل اصلا دو سلا معلیا سی یا مکین کلو بل ملی آلکا وسہا یا سیدی یا راحت العاشقین سامین السلام علیکم ہم و <حمدو> درو <ثنا> درود ختم لمبیا ال <الیه> تحج <التحجت> تو بس <صنات> بعد <باق> آج زانہ دعا ہے پاک خالق کائنات جلا والا بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو گلتی خطا شیطانیت نفسانیت تو محفوظ و مشہور فرماوے بخر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل ایمان اور محبت خدا و مستفا جل و خاتمہ نصیب فرما لے رامی وعدے کے مطابق اج دے خطبہ جماعت المبارک دا کا شان امام آگل ابو حلی تعالی تمہید دور تندہ نا ناچیز گزشتہ جماعت ال مبارک در آپ چند ابتدائی حالات بیان کر چکے ہیں اور اج اس کو اگے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حنیفا احوال مبارکہ کا ذکر خیر کرنا ہے اور سب تو پہلے یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کتنے صحابہ کرام نوں دیکھیا نے جیس تی وجہ آپ تاب ہی بنے نے اور اس بشارے چاہ گئے جڑی کملی والے سرکار نے فرمائی تال مر راہ و لم را مر را کما کالم نبی علیہ وسلم فرمایا خوشخبری ہے اس بندے واسطے جی میں ویخ اور خوشخبری ہے اس بندے واسطے جنہیں میرے ویکن والے نیک اور فرمایا خوشخبری ہے اس بندے نے میرے ویکن والے دے وی ویخیا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت دے اندر ضرور داخل نہیں کیونکہ آپ نے صحاب اکرام دی دید کی دی حضور سرکار ویکن والیا نو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی حضور دے صحابہ دی اتبا کرے اور تاب بن والے مجید دے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے اور ذکر سیر کیا فرمایا وَاعدّ ها ها العظيم。<متحدث> اللہ فرما ہے او اور جہاں لوگوں نے صحابہ دی پیروی ہے احسان دیکی د ہونا بے اتباع اتباح کرے نے احسان دینا جا اللہ عنہم اللہ اونا تو راضی ہو گیا ہے ان ہو اور وہ اپنے رب تو راضی ہو گئے دل ہوم جن نہ تین تجڑی تحت اللہ دا ہے کہ میں ان لوگوں واسطے جنہ میرے پاک نبی صحابہ کی پیروی کیتی ہے انہ واسطے ایسیا جنتیں تیار فرمائییا نے دے تھلے نہرا وگدی نے خال دے اندر ہمیشہ ہی رہن گے دال کل فوز الزیم اللہ دا ہے یہ بڑی عظیم کامیابی ہے اللہ تعالیٰ دے نزدیک حضور دے صحابہ دی تابے داری کرنے والے بندے جہاں تو رب رازی ہوئے اور اپنے مولا تو راضی اس دنیا تو تر گئے نے اے ہو جہ بندے اللہ فرما یہ اے ذالک الفوز العظیم حیم وی کابی والے نے کئی نوشا بھی کامیابی ویگ کے آئے ہو گئے لیکن اللہ فرما ذالک دا الفوز العظیم وی کامیابی عظیم کامیابی ہوئیے رب بندے ہوئے بندہ اپنے رب سے راضی ہو جا مو اللہ رب العالمین خیر ایسا اس قابل راضی ہونا تے دور کی گل ہے اللہ تانو معاف چکرے تو مہربانی ہوں جناب دے سامنے اس آئیت کریم تو بعد میں سابت کرنا پورے سبوت اور حوالے دے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیوں کن صحابہ کرام و ملاقات کی کن صحابہ نے جہاں تو انہوں نے حدیث سنیا گو حدیث مسئلہ اختلافی جہے ہنفی حضرات نے انہوں نے اپنیا ثابت کیتا ہے کہ امام آزم نے سنیاں نے حدیث جب کہ ان مسانیت دے نام سے کتاب حدیث دی امام آزم سرکار نے ثابت سابت کیتیاں نے وہ کتاب بازار چل جاتی لیکن صحابہ کرام دے ویخنے دے اندر کسی دا بھی اختلاف نہیں سارے اتفاق کیتا ہے محدثین محدسی شباب شافیاں بھی مالکیا بھی املیاں بھی سارے نے آدم اگوانی فرامت اللہ علی نے صحابہ کرام ویکیا ہے ہوں میں انہوں کے نام گڑا گا الخرات السان ال دے حوالے ہدیس بھی چند ذکر کرا جڑیاں پہلا صحابی جہد بارے محد سین نے بھی حنفیاں نے بھی ہے کہ انہ نے انہ دی حضرت امام آزم ابو حنیفا جارت کی وہ حضرت انس بن مالک نے اے انس بن مالک نے جنہیں دس سال محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی اور فرما نے انس بن مالک میں نو کملی والے سرکار نے کدی چڑکیا نہیں سامیں جو بھی ہو گیا ہے نا میں نو سرکار نے کدی چڑک نہیں پائی یہ ہوئی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالانو نے ویکیا ہے کیونکہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی وفات پی ہن ڈیڑھ سو ہجری حضور سرکار دا آخری سات بھی حضرت ابو تفیل اگے ذکر آ رہا ہے حضرت ابو احبل دی وفات پی ہن ایک سو دو سات نا اٹھ ن امام آزم کی دی ڈیڑھ سو ہجری تے پدائش امام صاحب دی کی پچھلے جو میں بیان کر چکیا سن ا ستر اکاٹھ تریٹھ چار روایت آئی نے ایسی دے جمور کا اتفاق تو ایسی تو حضرت اب تفیل دی وفاق تیکر وشال کر امام اعظم سرکار دی عمر شریف تقریبا بارہ سالوں دی ہو گئی ہے کن سال وہ زمانہ تنہوں پتہ ہے وہ زمانہ کوئی کھیل دا تماشیا دا نہیں سی زمانہ دین مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عروج دا سی <تصفح> کہ ماوا اپنے دودھ پی والے نو بھی دین سکھا سی دین ہیں دی محبت پا چڑتی سی ہر پاس چرچے کملی والے سرکار دے دین گئی دی ہوتے سن کیا بازاردالتوں دکان کیا کاشتکار مسجد کیا مدرسے ہر پاس سرکار ہی گلتی ہوں سی اس واسطے ہی مامے آزم ابو حنیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس وقت حضرت سیدنا انسبن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سرکار دیکھا اور خود دے فرمایا ہے تو نو اکانا بو بل تے فرمایا اگر بن نو کئی بارا میں کئی بار آ ایک بار نہیں کئی بار ہزور تے وہ اپنی داری مبارک نو رتی نو رتی نو دے سا ناری مبارک نتی نہیں بھی لے ساری مام ابو حنیفہ فرمت اللہ تعالیٰ نے انہوں دا حلیہ شریف بیان کردیا فرمایا ہوئے گو بے خمرہ تے حضرت انس بن مالک ازور دے صحابی اپنی مبارک دہی مبارکی لانے ہوں سن حضرت انس بن مالک نے اس حال دے اندر ویکیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تر حدیث امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے روایت کی تین حدیث حضرت محدث صالحی شامی رحمت اللہ لے وہ کودل نقل فرمایا جناب کے سامنے میں سنی فرمایا کل بولیا حضور نے فرمایا ہر مسلمان دوتے علم حاصل کرنا فرض علم جنہ فر رہا ہے ہزور ددرت حضور نے فرمایا جہا بندہ کسے دوسرے بھی نیک کام کے اتر رہنمائی کرتا ہے فرمایا انہوں ہی سواب ملتا ہے جنہیں نی نو سوال لگتا ہے مسل چنگا کام کروڑا چنگے کام نے کسی نے تو سکھا داری رکھ لے داڑی شریف رکھ لئیے لیے جنا دکھ والے سواب ملتا رہے گا حدیث دے مطابق انہ آخر والے بھی سواب ملتا رہے گا یہ حدیث سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نو سرکار نے روایت کیتی ہے انس حضور بھی تو روایت کیسا اور تریجی فرمایا کملی والے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پسند کردا ہے کسی دکھی بندے دی فریاد رسی کرنے میں کوئی بندہ لحفا دکھی ہے گریب ہے دکھ درد ہے پریشانی ہے سامے آزم بونی فرا دی اللہ دے صحابی تو نقل فرمائی اگے سن جناب جی اس تو علاوہ دوجا صحابی حضور سرکار دا حضرت عمر بن خراسر رضی اللہ تعالیٰ حضرت امر بن حرائس رضی اللہ تعالیٰ سرکار صحابی نے جنہ کی ملاقات حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ نے تیسے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے یہارت بھی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے اور الرات السان کے حوالے اگا کرنا کہ اینا تو اینا شہ یورمی ویسن ہرور نے فرمایا شہ جڑا کسی شہر محبت کرتا ہے محبت بندے ابرا کر دور محبت ہو جائے اس کا ایب نہیں ویستا نہ جب محبت ہو جاوے ہاں جی بندہ اس لیے انا ہو جاتا ہے اس لیے ویختا نہیں کہ دل ایب ہے کہ نہیں محبت جدو جائے تو بعد ایب نظر آ نہیں ہوگو کش ہے یومی ویو تے بندہ بہرا ہو جا بارے کوئی گل بھی سنتا جہد محبت ہو جاوے پہ لاکھوں جناب او کبھی نہیں سنتا گل اپنے لے سے ہی نہیں حدیث پاک حضرت اللہ تعالیٰ سرکار نے حضرت عبداللہ بن علی صحابی تو سنیے اگے چلدا چل چوتھی عزیز چوتھی حدیش چوتھا شہابی صحابی نبی پاک سرکار بن بن حضرت اللہ بن حارثی حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ویخیا ہے اور یہاں تو بھی کئی حدیث روایت کی کئی حدیث روایت کی حضرت عبد اللہ بن حارف اللہ سرکار کو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا من تفقہ فی دین اللہ, کفاہ اللہ اے حدیث حضرت امام اعظم رضی اللہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حارت رضی اللہ انہوں سرکار کو سنیے حضور نے فرمایا جاسل دی کرتے اپنے, اپنے اپنوں کر آپ وقف کر چکا ہے جہاں بندہ رب دے دین سمجھ واسطے لگ علم دین حاصل کرتے لگ پہ ہے ہو جاتا ہے راجا کرو من ہے تھوڑا یا تو شب تلہ اس طالب علم اتوں رجک دینا ہے جتوں کے بہمو گمان میں نہیں جہا دی گما ہے کی مطلب اللہ سونا وہ گما آپ سنبھال لینا ہے وہ گما دور بھی نجات دے لا ہے جہاں بندہ دین کا تال بل بن جا ہے دین کی دی سمجھ واسطے تر پہ ہے تاکہ میں سمجھا اللہ پچھلے زمانے کا مطالعہ کر کے ویخ لو اور جناب جی جنہ جنہ طالب بلما نہیں دین دے تل بل بنے انہیں جا کے مدرسے میں داخلے لے خدا کی قسم کرکیا نہ واقعی اللہ سونا کفیل بن جا ہے ہر شہ اللہ سونا اتنے مدرسے مہیا کرتا ہے اور مطالعہ کر کے جمع پڑی بیٹھے ہاں کوئی اپنے پلےوں خرچے نہیں کردے رہے بلکہ نبی پاک سرکار دے دین طالب دے علم بن کے رہے اور اللہ سونا سڈے رزماش کا کفیل تامل بن کے رہا ہے یہ حدیث مستفا دی تصدیق تائید، دنیا معاشرے تینو ساتھ ملے گی کہ سونے محبوب صلی اللہ تعالی نے فرمایا جیت آ گمان نہیں ہوتا اور گل سمجھنا اسی واسطے تین دلان والے جنہیں نے انہوں نے اپنے جیبوں بھی خرچ کرنے پہ مگر دین کا جڑا تال قلم ہوتا ہے وہ لوگ آگ کے بٹھا مدرسے نو آن کے ہرشا دے جا رہے کہ میرے کملی والے نے فرما دیتا ہے کہ یہ ادیم پہ کال کرم کا زامن خود مولا کائنات ہی بڑھ جاتا ہے جنہیں سارے رسک دینا تو جدو زمانت لے لو ان جناب اپنے کر در بیٹھنے والے رسک دے دینا ہوں بندہ ایک بار آ دی واسطے وہ بڑے بے وقوف بندے ہو گئے ہیں جہے آخر دین کے پیچھے پی گیا تو پھر کھا گے کتوں چلیا رب تو اس حد تک پیا کرتا ہی کہ وہ اتوں رسک لیا کے, کے دیا جتوں خیال میں بھی نہیں آربان جانا توجہ فرما حضرت روایت نقل کی گئی ہے حضرت جابر تو امام آزم نے روایت نقل کی ہے اللہ علیہ وسلم مل زخ ذکور فرمایا جہا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو شخص آیا ہر کی کمنی والے آ بچی بچہ نہیں ہوں اولاد نہیں ہوں ہزور نے فرمایا بہتا استغفر اللہ پڑیا کر تے سدکا بہتا کر کرتا کے اس بندے دے نو پتر پیدا ہوئے اس ادیس حافظ ابن حجر حیدمی رضی اللہ تعالی نقل فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن اس حدیث نو جامع مسانید والے نے اپنی کتاب نقل فرمایا ہے تو میں اس حوالے نہ نقل کیتا ہے جب اس امام نے نقل کی میں بھی اس حدیث نو تو سامنے بیان کر دیتا ہے چلو دلونے حدیث اختلاف ہو گیا ہے نا حضرلہ میں جی چھواں صاحب حضرت عبداللہ بن نبی اوفا اس تو حدیشے نقل کیتی گئی ہے مسجد بنلہ اللہ لہو بے تن جملی والے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے واسطے مسجد بنا ایک بنا جی کوںج دلنا اللہ لہو بنلہ اللہ لہو بیتن تن فر جنا پہ جی بھی چھوٹی جی مسجد مومن بناوے فرمایا اللہ سونا دا جنا تر گھر بنا چپے گا <سلام> یہ حدیض سیدنا امام اعظم ابو حنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بھی تو روایت کی تھی جا مومن مومن شرط ایمان یاد رکھنا ہر ہاں نیک عمل دے واسطے ایمان جے جی ایمان نہ ہوئے کوئی بھی نیک عمل بارگاہ رب دے اندر قبول ہو سکتا نہیں دوسرا مسجد شرط لوکاں کیا کھو کے ہوتے مشیت پا کے ٹائل لا کے مینار ستر فٹ کا کھڑا کر کے ہوں تو آ کے جنت بنیا کھڑا ہوا ہے جی ایڈی ونج مشت پا لی نہ یہ مشیت پانے جمیں گھر بن سکتا ہے جنت چ نہیں بن سکتا جنا تج کر ادو ہی بنے گا جدو حلال دا سچا پیسہ لایا جائے رب سونے دے در کے اوتےش آیا کونج دے دیا جی کی مطلب جنہیں مردی چھوٹے تو چھوٹا گھر پالو پر پالو جائر پیسے کا نیک نیتی کا اونا بندے مالا نو نہیں ویکد رب سونا ویکد نیت نومن مال نو اس واسطے اے حدیث صحابی حضرت جو بن اسکو یہاں تو دو روایت دو حدیث امام آزم ابو انیفا نے میں کنیاں ہدیس دو حدیث نبی پاک سرکار نے فرما لا توری شما تا بک کملی والے سرکار نے فرمایا وہ جب تیرے مومن مسلمان پر ہات تے کوئی دکھ مصیبت آ پے تے خوش نہ ہوئی تیرا دشمن ہے مومن مسلمان ہے دشمن ذاتی دشمنی, ہیں، جانی دشمنی, ہیں، مالی دشمنی ہیں، برادری والی شریقے والی ہیں دشمنی جی وٹ لینا دشمنی حضور نے دے تے کوئی دکھ پائے پریشانی آ جائی نا، تے خوش نہ ورنہ اللہ ان دکھوں باہر کھ لے گا تینو اسے دکھ پا دے گا حلہ ہوا یا بتالے یا سونا معاف کر دے گا تینوں پڑ لوگ اسے دکھ در اس واسطے دشمن دے دکھ دے اتے خوش ہوو وہ... نہیں اور دوسری ادیس دہجری بکری بک سرکار نے فرمایا شک آئی گل یقین والے پاس چک جدو شک پی جائے مسلم تسا ہوں شک پی گیا نماز پڑھ دیا گل سمجھا جی شک پی گیا نماز پڑھ دیا ایک پڑھی رکھا کے دو پڑیاں نے تین پڑیاں نے کہ چار پڑیاں ہوں اے دیکھو بھائی تیجی شک ہونا ہے نا کہ او پتہ نہیں پڑھیے کہ نہیں مثال دے رہا مثلاً کہڑے پاسے میرا دل زیادہ پہنتا ہے جن نہیں. تے کاری پہ. کیوں؟ جی نہیں کیوں تو کالی ہوا وضو ہو گیا تے اتلے لڑ پڑ جہاں پہلا وضو کر بیٹھا ہے جہاں اینے کوئی نے لڑائی تے نہیں کر لینی وزو تو وزو ہزار فرما نور کر نور. لیا نور ہی ود گیا گل سمجھ آئی کہ نہیں ایک بلب لگا ہوجا چلاؤ تو ہوں چاندن گاٹ تو نہیں جانا ود ہی جانا اسی طرح تو سرکار نے فرمایا شاخا کی نو یقین پاسے پاس دے جی پہلا کر بیٹھا گل تو پکی ہو گئی نا نماز کے باوجود ہو جائے گی نا یہ حدیث بھی سید آئی ماں میں آزم ردی اللہ تعالیٰ حضور دلے واسکلا تو سنی تو اللہ حضرت اللہ او تالا نو سارے صحابہ تو آخر اندر یہ دنیا تو گئے سارے صحابہ تو بعد وہ آخری صحابی نبی پاک دا جڑا دنیا تو گیا ہے انہوں کا نام حضرت ابو تفیل سی ابو تو فیل سینے رکھ لو ہے جی ہرور صحابی صاحبی جنہیں سارے تو بعد اخیر تو دنیا تو گئے ہیں حضرت ابو تو فیل آمرا دا نام سے ابو تو فیلت سات یہ آدھے سنتے آمر اصلی نسواں صحابی جن یہ بی صاحب سن حضرت عائشہ بن پجرت یہاں کوئی امام آدم ابو علی فردی اللہ تعالی نے سکار روایت کی کھا سن ہزار نے فرمایا لا آ میں میں کھاندا بھی نہیں ولا احرمو نہ میں حرام قرار دینا وا اس واسطے ٹھڈی جیڑی ہے انہوں کھانا حلال بغیر تکبیر تو بغیر سری تو ایک مردار وہ بندے واسطے ہلال ہے دے واسطے بغیر چھری تو اور دوسرا مچھلی حضور نے فرمایا ہے دو مردار سب ہلال کیتے گئے مرداروں آخیا جاتا ہے جڑا بغیر چھری تو بغیر جبا کرنے تو مر جا جانور ٹیاں جگہ پہلو فصلیں کھا جاتا سن وہ ہوں اگر گھر آ جان تس ٹریڈی نناب والا بغیر چھرا پھیرن تو مار کیوں جی جناب بن کے کھا جا ہلال ہے تے مچھی نو چھے پھیرن کی لڑ پی دونیں سڈ واسال کیے گئے نے بغیر جی با کرنے دو تبجو رکھنا اے اے حدیث پاک حضرت سیدنا امام آزم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک صحابہ حضرت عائشہ بنرت کو روایت کی یارواں صحابی حضرت سال بن رضی اللہ تعالیٰ نرواں صاحبی بارواں صاحبی حضرت صاحب بن خلاد بن سوہد ہاں جناب تیرواں صحابی صاحب بن جزید بن سعید چودہ حضرت عبد اللہ بن بسار اللہ محمود بن اللہ حضرت عبد اللہ بن اللہ تعالیٰ عنہ سٹر حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستارہ صحابی نے جنہ دی مام آزم ابو انیفا نے گارد کی ایک دن اتنے ہوں گاجنا آ کہ با جدیدامی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن جنا دی قبر شریف تو خاجا بل حسن خرکانی روی اللہ تعالی نے فیل پایا با یزید رضی اللہ تعالی, نے رضی اللہ تعالیٰ سرکار دارے ترجم فرما خاج الحسن خرقانی سرکار نے فرمایا جنہیں با یزید جدید نو ویکیا جنت جاوے گا کسی ارد کی یہ عجیب گل ہے جنہیں نبی پاٹ نیک جہان گئے میں ابو جہل بھی تو وی آئی سی ابد اللہ بنو بھائی تو ویخی آئی سو جہنم گئے فرتے پر توں اپنے پیر با عیب <us> مطلب مطلب کے بارے آپ نے فرمایا چلے چلیا کدو ویخیا ہے جنا ویخیا ہے وہ پکے جنت جان گے ویخن کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اکھانو ویخن کا یہ مطلب ہے دلوں من کے ویو دلوں من کے ویکھو کہ یہ باقی ویخر یہ کرنی چاہیے جن چکوار نبی پاک محروم رہتا ہے قربان جانا ابو شن خرکانی نے فرمایا فرمایا پہلی وہ جنہیں میرے باجلید جن مسکامی مرشدوں ویخیا ہے ٹھنڈوں ویخیا بھی جنتی بن گیا ہے با فردی اللہ تعالیٰ اللہ ایک باجلید کروڑا با جلید مل جا ہو دے حضرت امام آدم ابو حنیفہ ایک صحابی کی چاہ صحابہ صاحب کی تھی کی فر کیوں نہ انہوں رب راضی ہوے وہ اپنے رب تے راضی ہو بے, یہ مام آج ہے مبو اے صحابہ ہوتا یہ صاحب مختصر گل کر دینا آپ دے کل استاد کن سن امام صاحب استاد کن سن اے میرے سامنے کتابوں دے ٹھہر لگے پہ ہنفیا دیا شافیا دیا مالکیا دیا پر چار تو اتر استاد سن آپ دے. تینو پتہ دور کھے دور صحابہ تا بہن تبا تا بہن والا تب والا دور اس دور کے اندر چار ہزار استاد نے جنا کو سنیاں فقہ لئی مسلے لے نبی پاک لائی, قرآن سنیا کسی کو پڑھیا کسے کو لفن سنیا کسے کونے ایک کو سنی کسی کو سنیا کسے کل کج کہ کو استاد چار ہزار ایمان نام درس ہوں اج دا مولوی کی انہوں دا مقابلہ کرے جیڑا ایک دو مولویاں کول مسل پڑے کہ سنے کہ وہ بھی لنڈے مولوی لنڈی بول رہی میرے لاگے سڑکے جاوا مامام آزم تو ادھر صحابہ تو تو ادھر جنا صحابہ کرام کیتی ہوئی کی اجازت کتابیں حاصل کی پڑھیا سنیا امن خدا دیا بندہ انہاں دا کی پوچھنا ہے پھر حال کہ انہاں دے علم دا کی مقام ہونا توجہ فرما بے اس بعد میں نام نہیں لگتا گرنا شروع کر دیا تو وقت اتنے ہی ختم ہو جاوے گا وہاں اور شردان کا یہ استادوں کا سی ہوں شگرد کن سامنے کتاب پی ہے آپ لکھتے ہیں پائی مامے سرکار دے شگرداں دی شمار کوئی وہ آ کے گنتے کوئی مسلا باہے استاد تس دیتے ہیں این نے جس بندے دے استاد امے ہوگرد کن ہو پتہ ہمیشہ شگرد بہتے ہوتے ہیں مسئلہ ہوں میں فقیر پڑیا تو میں ایک دو استاد ہے شگرد میرے تیر سارے نے. جی, معلوم ہوا استاد جی خدا نے. اس دے استاد کتنے پھر انہوں نے تے دے شگرد جہے نے وہ ہوں تو سمجھے گا بھی یام جہ ہو گے نوز بلا منظال بے وقوع بندہ ہے سمجھے گا لیکن وہ تو پھر پوچھ کے ویسنا کہ امام بخاری رحمت اللہ لے. بھی حدیشاں بائی بائی ایسی ایسا امام بخاری اپنی بخاری لائے نے امام بخاری تے نبی پاک دے درمیان ترہ راوی نے تر بندے, نے کنے ترہ بندے نے امام بخاری اپنے استاد تو اگلے تو اگلے تو انہیں نبی پاک ہے فاصلہ بہت کن سفر جانبی سرکار کی کر بائی حدیث یہ امام بخاری اپنی بخاری نقل کی لیکن یہاں بائی حدیث بھی حدیث ایسا نے جہاں یازم کے شگیرداں آئی نے یا امام آزم دگانے شگیدہ تو آئی سوا لانو گور بخاری بخاری پہلی ہے آزم ابو حنیفا کے شگیردان دیہیت پری میری گل نہیں سمجھ میں موٹی جی مثال دے دینا ابو حریفا رحمت اللہ علیہ دا شکر دیمان محمد امام محمد احمد اللہ شکر دیمان شافی امام شافی کا شکر دی ماں محمد امام احمد دا شکر دی ماں بخاری امام احمد بے نمبر ہوش کون ہے جہاں دے بارے ہے کہ جیڑی حدیث نو امام احمد بن امبل نہیں پچھانتا وہ حدیث ہی نہیں ہونی دس لاکھ حدیثاں امام احمد بن امبل زبانی یاد سن شگرداں در شگرداں در شردان کی گل پہ کرنا تے خود استاد دا تو کا تھی مقام سمجھا کی خیال ہے پالے نے بندے ہو جہے سوچن نوز بلا احمد زالک امام اعظم سکن حدیث تھوڑی آن وہ بے وقوف اے دسو کبھی جہر شرد بھی عالم بڑھنے نے کی خیال آلم دے شگرد آلم بننے کے جہر کے شگرد آلم بنتے ہیں جی خود امام صاحب دا ویڑا خالی سی حدیث تو ان شردان نے کم ویڑے پھر لے جو فرما اے یہاں سے امام آزم ابو انی فرد اللہ تعالیٰ نو سرکار اور آپ بچپنے تو ہی مالدار سن اللہ نے بار سارا دیتا دیا سی اپنے والد دی طرفوں بھی بڑا کچھ دا کاروبار ہوں سی کپڑے دا کا سن کپڑا کپڑا بیچ دے ہوں سن بڑا وا اپنے دکان پایا ہوا سی بڑے دے تاجر فرحمت اللہ مگر پروانات نبی پاک دا دین کا پڑھا دا ہے سکھا دن کملی والے سرکار بھی پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے خود بھی دینے بھی دین پورا کر چڑیا سو ن تجارت بھی کر رہا ہے <تصفح> <تصفح> بندے آم تجارت کیونکہ کرتے ہوں دے تجارت دے اندر سن تجارت کنے پاک باغ سن کنے پاکی تو احتیاط کے پرہیز تو کو کر لے سن تجارت آم نہیں تجارت کرتے سن حضور دی شریعت دے مطابق امام صاحب رضی اللہ تعالی نو سرکار آپ دے کاروبار بندہ شریک ہوا بال دے سر کپڑا دے دے سر ویچن واسطے جا سکیں بال آپ نے ایک دن وہ کپڑا دتا بیان فرمایا بلیا ایس کپڑے دن ایسدا بیان کر دا کہ لہن والا خریدار دھوکھے جنا پہ ساڑی روزی حرام بھی نہ بڑھ جائے شریق لے کے تر گیا جا کے ویچیا انہوں بھول گیا ایت دسنا اید دسنا بھول گیا تقریباً تی ہزار برہم چاندی دے مت کے شام آیا امام آدم ابو میں ابو حنیفہ حنیفر اللہ علیہ سرکار نے فرمایا دس دے لیا وہ ایب دسیا سی کہ نہیں کہ میں بھول گیا من چیتا نہیں رہا ہوں شر محمد لحاظ بظاہر ویکیا جائے اے حرام تھی لیکن ہونیفاج ہون گاری تو سدقے جاوا فرمایا جنہیں بھی پیسہ لے آدیا تیرا تو جو حق بنتا ہے تیلا تی ہزار درم چکیا الہ کر دتا. فرمایا جا شبے پیسہ میرے آ جائے پاویں گناہ نہیں ہوئے گا پر دل سے کالا ہو جائے جانا بزرگ فرما نے گنا کردہ جی شوب حرام دہ گناہ نہ ہول کالا ہو ہے دل سے سیاح آ ہی ست چاڑی امام دلیا ابو مدونی رضی اللہ تجارت کرنی ترجیح فرما پکڑے پاسے کیونکہ آپ کوفے لے والے نہیں آخر آپ کا دربارے دری اللہ علیہ نے فرم تا لاجر کپڑے دے گئے جناب منافع مہینے لے کے روپے بننے ہزار روپئے منافع سخلت کا رسی منافع ہونا فرما بے لیو جن بغداد کے اندر آ لے نے دین ہدیشہ جن پڑھا رہے کملی والے سرکار دا سارے گھر کا سارا مہینے دا, دا, دا خرچہ بغیروں خرید کر کے انہوں دے گھرے چھوڑ دو ہر ہر عالم کا خرچہ بغداد پورے دن امام آجا ببو حنیفر احمد اللہ انہوں دے گھر کے اندر جو اپنے گزارے سادگی دا گزارا کرنا یہ سادگی کر محدے سنگھ فرما دے, دے اصل جنوب بھی ابو حنیفہ دے گھر گئے ہوں ہمیشہ چٹائی ہی نظر آئے مالدارے کا دا سی مگر قربان جاوا ہر شہر بھی کما دے سر گزارے تو جری بات دے خرچ کر دینا گزارا اپنا سب ہی رکھ دیا قربان جانا توجہ فرما اے جناب آپ سکھا تے سے پرہیزگاری میں ایک واقعہ سنیا کول سن لے امام احمد احمد لا لے سکارے دہورے بغداد شریف درفے اندر ایک بکری گم گئی پتا نہ لگا کسی بکری گم گئی بکری رکھ والے چلایا تو پوچھا دسو بکری کنجے دسیا سات سال امام آدم ابو حنیفر احمد اللہ سرکار نے سات سال بغیر گوشت لے کے نہیں کھدا مت اہی گواچی بکری کسی کے کھٹے میں دباؤ ہو میرے اندر حرام ٹر جائے سات سال پورے بازار دا کوئی نہیں خریدیا خریدا ای نہیں شان جو ملیاں پہ دنیا کے تین حصے مسلمان جنے بھی نے نا دنیا کے اتنے سارے کے تر حصے چا کرو دو حصے امام آزم دے منن والے ہیں ایک حصہ باقی تر امام منن آئے دو تین دو مسلمان امام اعظم ابو انی فرحمۃ اللہ فکا چلنے والے جنہ چ لکھا ولی اللہ نے کن انت شماری کوئی نہیں قربان دیا توجہ وجہ فرمان یہ امام اعظم ابو انی فرد اللہ تعالی نو سرکار اے سرکار نے پرہیزگاری دل سی دے گاری کردے سن ایک بندہ پرجو رکھنا نے اس بندے نو دیتا. <تصفح> کرزا دیتا نا درجہ اس بندے دی گلی لنگن لگے بندے دی کن بھی چھان پی ہی گلی والے پاس جدو چھان کے نیڑے گئے نا تو ٹک مار کے دور جا پائے تپے غلام جہے نال سر پچھیا حضور خیر سے گئے جی فرمایا اس بندے نو میں ہے کرزا دی دی تے دیتا ہے کرزہ جی چھان لے لو خطرہ سی کدھر سوڈ نہ بھر جائے کیونکہ یہ کرزہ دیتا ہے ہوں یہ کوئی فائدہ یہ کھ کی چھانے لینی تو منہ ڈر لگتا ہے کیونکہ حدیث پا کے ہزور دی کرزا جہا جہی وجہ بندہ کوئی فائدہ لے لے جس دی وجہ کوئی فائدہ لے لوے فرمایا سود بن جائے اللہ علیہ چھال مار کے ایک بات اور سخاوت سبحان اللہ کرم مہربانی دا ہال وے سامنے ایک بندہ امام صاحب گلیے جا رہے نے انہیں ویک امام صاحب ج کے دجی گلی چڑھ گیا امام صاحب نے پوچھا یار بڑھیا کی شرمندہ ہو جی گلی گیا آپ نے فرمایا ہو حضور دا امتی میری وجہ پریشان ہو کے گلی چیز گواہ ہو جا سارا کرائی مار کی سدکے جاوا رب دے سچے بندے تو تے نہیں خدا دیا رحمتہ دے خدا میں سدانے لوگوں نے لٹے پروان جا مجھے فرما اگر دیکھ میرے سامنے کتاب بھائی آپ سرکار ہوتا نے بیٹا جی آپ کا پتر حضرت حماد حضرت حماد ویخ ہوں در گل سمجھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نران کی قدر کن کرتے قرآن محبت پیار کنا وی آ فر... جدو حضرت حماد رضی اللہ تعالی ال نے قرآن ختم کیتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ سرکار نے کی دتا ہے ہاں قرآن چھ صرف الحمد شریف مکائیے جدھر میرے کو سامنے کتاب فرمایا لما خاتم ہماد والدہ الفاتح درہم و فی روایت الف درہم من تو لدانگا ہوئی ہے کتھا ملانے جدو آپ نے استاد کو صرف الحمد شریف مکائی ہے نا تو امام آزم ابو نیفر رحمت اللہ پانچ سو یا ہزار درہم چاندی دے جا کے پیش کیتے استاد نرمایا بہلی آؤ مہبانی فرما یہ قبول فرما کیوں بھی قرآن پیسے موجود ہوں میں قرآن کی تعلیم سارے تین دے جگہ صرف سورہ فاتحہ الحمد شریف کی یہ الحمد شریف جہاں دل چ خدا دے قرآن کی تاظیم ہو اور رب ان تازیم کیوں نہ کرا فرمایا سارے تین دے چڑا پر یہ نہیں سن بے لیا اور فرمایا بے لیا یہ مہربانی یہ میرا احسان نہ سمجھی آپ دی عادت مبارک سی جدوں دینا نہ کسی نے ہزار ہزار ہی دے چڑھنے اللہ نے دتا ہی بڑا کچھ ہوتا اس تجارت دی برکت نال تو جن کچھ دے سکنا فرما بے لیو تہربانی میر میرا احسان نہ سمجھا جی تی احسان صرف میرے مولا تعریف میری نہیں جی کرنی اصل روپیہ دئیے آنے سٹیجے نا میرا کہ فلاں چودھری اور ایس کے جا اچ لا کے فرما بے لیو سفر اسے مولا جی کر جی جا مینو بھی چھوڑا بھی چھوڑا مینونے دے کو میرے اپنے تھوڑے نے انہیں دے میں کھا بھی لینا لالوں کے نڈ لینا وا تو مڑ احسان تاریف یہ تو امام اعظم حنیفر اللہ تعالی نو سرکار سخاوت بیان کی یہ سخاوت دا عالم ہے قرآن دی تازیم دا عالم ہے کہ قرآن امام صاحب دے دل مبارکی ایک بی آئی کپڑا لے کے گل سمجھنا گرایا انہیں جی کی کپڑا میں سو کا ویچنا آپ نے فرمایا بی مہنگا کپڑا ہے کیوں سو کا ویچنی انہیں آیا میں دو سو د نے فرمایا مہنگائی انہیں آیا چل تر سو نے فرمایا تینوں آنا وا یہ مہنگائی سو روپیہ انہوں دتا فرمایا ہوں تیرے کپڑے کا مل لگا ہو گیا ہوئیے تو ڈنڈی نہ مار لیے فسد پیا کھچ کوئی آٹیا نہ بھی ہودر دو چار نکرا لا کے ڈیڈی دیکھے نا یہ پیسہ یہ دسا بھی کسے لینا وہ ویچن والے تو تھلو پیرا پیر ہی پیرا تھلو زمین نکل جائے پاس میں لے کے بلایا لیکن سبکی جا پتا جی غلط بیا نہیں گا تو رب اگے جب نہیں دینا ہزور دھی دکھا نا فرمایا بی سو روپئے دن بی روپیہ انتا سڑکے جا قربان جا تو امام آدم دی عبادت لا لے رب سونے دی عبادت دے دیں کن کرتے سن پہ لوام آدم فراہم اللہ لے رات کو اٹھنا تحجل پڑھ گئے پھر سو جانا ایک دن آپ گزرتے اشارہ کر کے آپ بندہ فرمایا اپنے نفس نو کہ دے آئے لوگ گمان کرتے ہیں جہاں کم تو نہیں کرنا ہے لوگ رج تو بعد نیند حرام ہے چالی سال باب, نماز ادا کیتی چالیس سال دی عادت مبارک یہ سی <tang> گرمیا زہر دے درمیان سو لینے سن بس مغرب دی نماز پڑھ کے چاٹ سو جان ہے اشا کی نماز سو سو کے پھر اٹھ کے پھر ادا فرمانی ہے کیونکہ رات دے تیجے کا دی نماز پڑھنا سنتفا سنت, سنت پڑھ لیں خلاف سنت اے کل نماز ہوتی ہاں جی یہ خلاف سنت نے سنت دے مطابق سے رات تک نماز مؤخر کرنا پھر دی نماز پڑھ کے جو شروع ہونا جو شروع ہونا آپ سرکار جس جگہ تے عبادت کرتے رہے تقریباً لمانے لکھے نے سات ہزار قرآن پاک کلے بندے ختم کیتا کیا کن قرآن پا آہ! سات ہزار اور آپ ایک دن کابل شریف آئے کاب شریف میں دن امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ سرکار نے دو رکاوت نماز شروع کی تی. ایک رکاٹ قرآن دا ختم کر دیتا. دو جی رکات دو جا ختم قرآن دا کر دیا. دو رکات ہی دو ختم قرآن ہو دے ہو گئے بزرگ فرما نے کہ آم جہافت کی گل کریے تو مشکل ہی ہونا یہ تے لگتا ہے کوئی امام صاحب کیمت نہیں ہوتی زی. جی مولا علی مشکل کشا سرکار دا نہیں آکاب پیراب پیر قرآن ختم ہو جاتا حضور دے گلام واسطے کوئی دور دی گل نہیں جی مولا اٹھارہ ہزار سال دا سفر بنے ارشے مولا تھی کر جانے وہ جا رب کملی والے رات کے تھوڑے اندر درد این کرا کے لے آئے ہزور کے گلام واستے ربھی دیر پی جی بہادر دلم और आप दी आदत मुबारक सी बादशाह हुक्मराना दे, दे हालांकि उस वेले हुक्मरान इन्ने दीन पसंद करने आए होंगे सर भावे जिन्हें मर्जी कोई भैड़े भी होंगे सन ना लेकिन दीन दुश्मनी उन्होंने चुका नहीं थी होंगी जीता कि हम तुसा सुनोगे इमाम आजम के उसताद ने अबू महाविया आप आए बगदाद दमिश्क दमिश्क के अंदर सी खलीफा हारू रशीद سے بھی بھی ہوتا کچھے نے ہاتھ دھونے جڑا بندہ پانی پا رہا ہے بو معاویا پتا جی تا ہاتھ کون کیا انہاں آخیا پتہ نہیں اکھے اے آمیر ارمو منی ہارون رشید آ میں جہاں تات پا ہے ابو معاویا فرمایا اللہ یا اللہ سونا اللہ سونا تینو بخش دے تینو برکت دے ہارون رشید کہن لگا سونے جڑے میں ہاتھ دعائے نے تیرے یہاں لفظوں دے سنن واسطے تو دعائیں جڑے میں دینا یہ ان لو اے ہارون رشید رامت اس دور گل پہ کرنا امام آزم کا دور تو ہارو رشید والوں پہلے دا ہارو رشید کا باپ سی اسلے امام آزم کا دور خلیفا منسور خلیفا منسور کا دور ہے امام آزم ابوانی فر احمد اللہ لرکار کہ سڈے کول کچھ لے ٹال مٹو کر جان ایک دن انہیں دکے نالج دیتے گھر چ رکھ لوگ آخیا پتر ہال واپس نہ کری ایم لے گا میرے جب تر جائے گا دنیا تو اس وقت چک کے واپس میں کرلیفے نے آکھیا گل سمجھنا خلیفے دی بھی گل سمجھنا امام دی بھی گل سمجھنا خلیفا کہ لگا تالی بننا پینے آپ نے فرمایا نہیں مینو تکو سڈیا مسجد کے بوے بنا گے وہ بھی بنا واسطے تیار نے تو سب میں بن جا کے میں فیصلے کرا بندے انہیں بڑا ترلا مارا اخیر چھپ کے امام صاحب پتر نو چٹھی لکھی چی لےتی کر जेल का माल मैं नहीं उखा मेरे घरों सत्तू थोड़े जाए थोड़िया जी खजूर इंज दीजा मेरे अल भेज दिया कर भावे एक कुठ जिना भेज दिया करें मैनू यो काफी है इतों इना की कोई शायद मैं नहीं उखा जेल च रहे इमाम आज बबू अनीफा हटा के रिवायतां आता है, है कि आपकी जेल च ही वफात हो गई مگر آپ نے دا او دا قبول نہ آخر جن جج فیصلے کرنگے، تو کرنگے. مین مین مین قبول منظور نہیں آپ اسے حال انتقال فرما امام ابو خدا دیا اج دا ملا کتنے امام دا مقابلہ کر سکے جہا سنداں چک کے پجا پے مینو نوکری دوکریزمت اے دین دینے نو کتے سمجھ سکتا ہے حضور دے دین قرآن حدیث نو اسے امام نے سمجھا ہے جی پہیز گاری کا لمے کہ اس وقت حکمران جڑا ہے سی جب جی کوئی فشکو فجور کرنا سی فضور کرتا قضا تک قبول نہیں کی تی لیکن جان اپنے مولا دے چی یہ امام حضور کی شریعت دے محافظ بنے نے فکا پہنچائیے سڈے تیکر اپنی پی جیلی ہاں جی یہ فیض نہیں امام ابو بارے امام رحمت اللہ لئے شاخری مسلک دے سامنے نظام کتاب پیے لیکن آپ نے فوٹو بنائی تصویر بنائی نے بندیاں دیا نہیں مت تھی سمجھو بندیا دیا تصویر نے اے بنایا امام شارا نہیں فرماؤں میں اللہ بارگاہ مجاہرے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بکھا ماریا رات بن کے کھلو جاتا سا سونا چڑ دکھ سکھ تیلا ہو گیا یہ میرا اندر جو کھلیا نا تو میم جنت بھی سامنے نظر آ رہی سا. آسمان عرش فرش مین دس دے دس اے وے آپ فرما نے آ نقشہ بنیا جی زیاد کر لو سامنے آ ویخ لینسل نہیں ہوں پینسلوں میں اتنے جناب اس طرح بنیا جائے اندر لکھا کی فرمایا میں اتنے ویخیا ارشے محلہ تو اتوں فرمایا اتوں وہی خدا دی وی اتوں وہی دا مقام جڑا تھا اتنے فرمایا کوئی کیفیت نہیں کوئی اصا بیان نہیں کرتے کیونیں آدو بعد میں ارشے محلہ اتوں ارش تو آدمی ارش تو کرسی والی تو قلم, اے دی، قلم دی ہے آلہ وا آدھ کلم جنہیں لوہے محفوظ سے لکھا ہے کلم تو لاہے محفوظ والی لوہے محفوظ تو بعد انہیں تختی والی جہاں فرشتہ دول نے جنہیں گا مٹھا بھی لینا لکھ بھی لینا پھر اس کے بعد جبریل تو جبریل تو محمد پاک ولے محمد پاک تو صحابہ والے صحابہ تو وہاں امام ولے جڑے شرحے نے تو شریعت شریت اٹھارہ امام گزرے نے شریعت دے اٹھارہ امام نے دے دے نقشے حضور دی شریعت دا چشمہ اے گول جہ بنیا جی فرمایا اے میں چشمہ اے نے جنت بنیا دیکھا جنت امام شارا نی رحمت اللہ ہے فرمایا یہ جنت چشمہ ہے ہزور کی شریت کا نکلتی نے 18 نہر حضور دی شریعت اٹھارہ امام پہ نے پر فرمایا پھر ویخیا تھوڑا جا جا کے نہ وہ باقی سارا نہریں سک گئی نے چار نہر جاری نے وہ شریت میں او شریعت دے چار امام نے جنہ دی شریعت قیامت تیک چلتی رہنی جنہ دی, دی فکر قیامت تک اور پھر اے آپ نے درخت شریعت دا ہاں جی یہ نقشے جناب سامنے اور آپ فرماؤں میں آ سامنے فرمایا اے میں اس طرح جنت چے بنے ویکے نے یہ مستفا کریم دبو حلیفا امانگ آزم دن نال ببا امام مالک دن کبا ماخی نال کبھی امام مہم د فرمایا اے شکل چ جنت چے بنے کرے ایبیا کی شکل بنی کہ ہی شر کوٹی وادی لکھتا ہے کہ سارے آلما دوں آلم ایسا گزرا ہے جہاں بالکل بہت دل مزاج سی جی گل صحیح سولہ نے سہی, سہی کرتا میں والا تو میں سر لوگ آ اس امام نے اپنی کتاب میزان فکیر دور ہے پی جی ہاں جی ہے بھی بیروت کی چھپی اتوں کی نہیں باہر بھی چھپی کتاب کا حوالہ تیرے سامنے پیش کیا ہے جی کی وجہ ہے امام آزم نے جو خدمت کیزداری لین چیزوں خدا قسم الازی رحمد کے خزانے لٹے نے یہ اجر تے سامنے پورا تو نہیں ہو سکیا اور ایک گل آخری کل پچھلے جمعے میں ذکر کیا نا تو کئی بچ بندے ہوتے نے تمے تمے نہیں ہوں وہ ہوں تما جا اتنے جمد کوڑا ہوں نا وہ نہیں ہو باہر آن کے کوڑا بنتا جی پہ لگا گیا گل سمجھ آئی کہ نہیں تو تمے کسے سوال کیا اس آخیا جی ایویں پڑھائی چڑھائی جا پیا کوئی امام آزم نے کتاب لکھی امام آزم تک کوئی کتاب لکھی امام آزم نہیں थले चवल बंद पता कोई नी सारी दिहाड़ी सैकल मांजना है तू नहीं, नहीं। पढ़ी तेरू ना बुला समझना बकवास करना बाहर बह बह के जनाबा पुत्र सापड़े ऐसा चटाइए बह बह के कस गए سات لاک دتاب اندر پہ اور رب بھی سات لاکھ د کتاب اندر پہ دس دس ہزار کا ایک نسخہ ہے محمد پاک سکار جوڑا سب کا رب تو دتی ہے اللہ سونے نے اس پاس لا ہے ہاں میرے کو کتاب پہ منا کے بیابیفا کردری دوب جی ہے سامنے میزان شریعت تیسری ال تیسری تیسری الخلا شام چوتھی الجر الزی اندر جے ساریاں سارے لکھا ہے کہ اے آخر امام آزم نے کتاب اپنے ہاتھی کو نہیں لکھی یہ محتا فرقہ ہوا ہے انہاں نے بکواس پھیلائی ہے امام اعظم نے اپنے ہاتھی کے کتاب لکھی ہے جہاں نام فکا ہوا ہے لے جی دی دی مگر رب سونا فانوس بن کے جس کی حفاظت کرے کر شما کیا کچھ ہے جسے روشن خلا سمجھا سی بھی امام خاطم ہزار ہے کالی رحم لال باری نے کی فکیر دولو شرح بھی پیے اور فقی د کتاب کی شرح تقریباً جناب جی چار پانچ شروحات موجود نے ایک بھی نہیں امام آزم ابوانی فہد کی کتاب فکا اکبر فقی کو लिखिया फिर आखिया जे गल समझ आज और हम एक गल करते जिथों पता पर मेरे ख्याल दे इमाम शाफी के तस्कर करा गल बड़ी मदद की इमाम शाफी रहमतुलाल एस जुमे इमाम सरकार का अगले जुमे करा इमाम मालिक रहमतुला जिना के कुबे नबी पाक सरकार के नाल बने ने ना यहां चाहा इमामा का जिक्र इसे तरह करा तरफीर हाँ जी दुआ करो अल्ला वाहला शरीफ मौला سونا امام آزم کا سب کا سان پورا ایمان پا سان نفس شیتان کے فطرے تو محفوظ ہوا سانو کامل ایمان دار دنیا تو آمین آمین. کوئی نہ ہوگا نہ کہیں ہے چٹائی پہ مگر سنسی ہے ادر کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ابن یاقوب کو اللہ نے سورت بخشی اور ید بیزا کی کلی ملا کو نی مت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عزمت taba khushi aisa koi mehboob na hoga na ہے چٹائی پہ مگر سنسی ہے ملتا نہیں ہے کترے لب پہ نہیں ہے ایک and he कदम अर्श भरी है तेरे लिए दो चार کہیں ہے ہر ایک کہیںرک میں شری کہاں اس دل کی غرض تو دربان بجبری لمی ہے اس در کا تو دربان بجبری لمی ہے